چلیے پھر یہ کر دیتے ہیں کہ اب شروع میں چلیے تمرین آج کا جو سبق ہم نے جو پڑھنا ہے تمرین مشق سب سے پہلے کہتے ہیں کہ ان الفاظ کو حاضر کے ساتھ ملا کر پڑھیں اور اس کے بعد الفاظ کو ذکر کرتے ہیں آپ میری آواز سن رہے ہیں جی آپ سے سوال ہے کل کے جو الفاظ کا معنی آپ لوگوں کو یاد کرنے کے لیے دیے تھے ان میں سے آپ بتائیے کہ دیوار کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں دیوار کو عربی زبان میں کیا کہتے ہیں ماشاء ठीक ٹھیک ٹھیک ہے ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ اللہ مسجد فضیل سب کے لیے ماشاء اللہ اچھی بات ہے بہت اچھی بات ہے آپ لوگ سبق یاد کر کے ہیں جو سبق یاد کر ہے وہی کامیاب ہوگا یاد کر کے نہیں آئے گا تو وہ پھر یاد کر کے آئے گا پھر بھی یاد کر کے نہیں آئے گا تو پھر یاد کر کے آئے ہوگا پھر بھی نہیں آئے گا تو اس کا مطلب ہے کہ وہ کیا ہوگا فیل ہوگا ناکام ہوگا جی تو کہتے ہیں کہ آنے والے الفاظ کو آپ نے حاضہ کے ساتھ لگا کر پڑھنا ہے تو سب سے پہلے کرسی لکھا ہوا ہے کرسی کے معنی کون بتائے گا کوئی بھی عام سوال ہے کوئی بھی بتا جی کرسی یوں کرسی سمپل ہے ٹھیک ہے نا کرسی کرسی تو اس کو جب ہم سوال بنائیں گے کرسی کی طرف اشارہ کر کے ہم کیا کہیں گے الرحمان بتائیں گے ہم جب اس کے بارے میں سوال کریں گے کہ یہ کیا ہے تو کیسے کریں گے نہیں جب سوال کریں گے یہ تو جواب بن جائے گا سوال جب کہتے ہیں تو کیسے سوال کریں گے جب ہم اس کے بارے میں پوچھیں جی پوری حمزہ اقبال ماہ حاضہ ہاں جی جس سے سوال ہو کم اس کم وہی جواب دے ٹھیک ہے نا ماہ حاضہ کے ذریعے سے سوال کریں گے تو ماہا کے ذریعے سے سوال کر رہے ہیں الرمان جواب دینا ہے حمزہ اقبال نے جی حمزہ اقبال ماہ حاضہ کے ذریعے سے انہوں نے سوال کیا ہے کرسی کے بارے میں تو آپ اس کے جواب میں کیا کیا جواب آئے گا اس کا ما ہادا کرسی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے سوال کیا ہے جی ہادہ کرسی یون نے سوال کیا ہے کرسی کے متعلق کہ ماہ ہادا تو حمضہ اقبال نے جواب دیا ہے کہ ہادا کرسی ایسے ہی اب سوال کریں گے عمودن کے بارے میں اقرا اقرا ثقائب پہ موجود ہیں وہ سوال کریں گے عمودن ستون کے بارے میں کیسے سوال کریں گے جی کیسے سوال ہوگا انہ نہیں آپ نے امودن نہیں لگانا آپ نے صرف اس کی طرف اشارہ کیا نا حاضہ کسے اشارہ کر دیا آپ کیسے سوال کریں گے جی صرف محاذہ ستون کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقراقرا سوال کر رہے ہیں کس سے فیاض سے فیاض آپ نے ان کا جواب دینا ہے یہ ستون کے بارے میں سوال کرتے ہوئے پوچھ رہے ہیں کہ ماں ہاگا آپ نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے جی فیاض حاضن ماشاء اللہ ماشاء اللہ بہت خوب جی آگے ہے کاسن کا کے بارے میں کیسے سوال ہوگا ضلزبیل سوال کریں گے کے بارے میں سن کا معنی ہے پیالہ का کے بارے میں سوال کریں گے زلزبیل کا اس کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کیسے سوال کریں گے جی نجم العلم آپ سے سوال کر رہے ہیں زلزبیل پیالے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ ماں ہاگا تو آپ نے اس کے جواب میں کیا کہنا ہے